وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفته ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوث به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال الطعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت صفرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في السور ذلك يوم وعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عند غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القياه في جهنم كل كفار عليد مناء للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أتغيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلى من العبي وقال عز وجل فكلا أفضنا بذنبه فمنهم من أرسل عليه حاصبه ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أورقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقال عز وجل وإن من قرية إلا نحن نهلكوها قبل يوم القيامة خود بصنہ کے بعد قرآن مجید کی دو آیتیں تلاوت کی پہلی آیت سورت العن کی اور دوسری آیت سور اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے ماضی کو ذکر کیا ہے اور صورت الاسرا کی جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں انسانیت کے مستقبل کو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کبو کی آیت میں کچھ اقوام کا ذکر کرنے کے بعد کچھ امتوں کا ذکر کرنے کے کے بعد ایک اصول کے طور پر یہ بات فرمائی کہ فخر اللہ ہر قوم کو اور ہر امت کو ہم نے اس کے گناہوں کی سبب اپنی گرفت میں لے لیا امن امن اور حافبہ کچھ امتیں ایسی ہیں کچھ قومیں ایسی ہیں اور کچھ بستیاں ایسی ہیں کہ جن پر ہم نے آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسائی اومن آفریا اور کچھ امتیں ایسی گزری ہیں جنہیں ہم نے زبردستی کو پکار سے ہلاک کیا اومن ہم من خسپنا بے لڑک اور کچھ امتیں ایسی ہیں جنہیں ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا اومن فرقہ اور, اور میں سے کچھ امتیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم نے پانی کے اندر غشت کر دیا ڈبو دیا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا يظلمون. اللہ تعالیٰ نے تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم بات یہ بتائی کہ اما میں ماضیا گزری ہوئی قومیں ان میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی عذاق کا شکار ہوئی ہیں تو اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ ان کی مافیتیں اللہ تعالیٰ کا دنیا میں آتا ہے وہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا آزاد و پکار اور آواز کی شکل میں آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب طوفانی بارشوں پتھروں کی بارش کی شکل میں آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب سیلاب کی شکل میں پہلے پانی کی شکل میں آ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب کی شکل میں آ سکتا ہے اور ان عذابوں کی عزت میں آنے والی قوم تاریخ میں بہت ساری قومیں ہیں زبر سیخو پکار کی اگر ہم بات کرتے ہیں قوم سموت کو اور قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے زبردست شیخ و پکار کے ذریعے ہلاک کیا اور اگر زمین میں دھسائے جانے کی بات اگر ہم کریں ہارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھسا کر ہلا کیا ہواؤں کی اگر ہم بات کریں قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالی نے تیز و تند ہواؤں سے جو اللہ تعالی نے ہلاک کیا پانی کی اگر ہم بات کریں قوم نوح کو اور آل فرعون کو اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ ان عذابوں کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے اوم کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسهم یظلمون اللہ تعالی نے ان قوموں پر ظلم نہیں کیا یہ قومیں جو عذاب الہی میں گرفتار ہوئیں یہ نہوذو باللہ اللہ کی جانشین پہ زوم نہ تھا لیکن بات دراصل یہ ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ قومیں اپنے اپ پہ زوم کر رہی ہیں۔ اسحائے کے اندر انسانیت کے ماضی کی کن قوموں کا ذکر کیا گیا جو عذاب الہی کا لقمہ بنی اور سورہ بنی اسرائیل کی جو ایت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مستقبل کے تعلق سے پیشنگوئی کی۔ سناچہ فرمایا کون من قریہ الا نحن قبل يوم او كان کا في کہ روح زمین کی کوئی, بستی ایسی نہیں، کوئی علاقہ ایسا نہیں کہ جس کو ہم قیامت سے ہلاک نہ کریں یا قیامت سے اس کو عذاب نہ دیں کا فلکتابی مسکورہ یہ بات کتاب الہی لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے یعنی صاحب کو بتایا گیا کہ اللہ تعالی کا یہ فیصلہ ہے کہ روئے زمین پر ہر بستی میں ہر علاقے میں وقتے وقتے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا رہے گا اللہ کی گرفت آتی رہے گی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی رہے گی انسانوں کی معصیتوں کے سبب اور انسانوں کے گناہوں کے سبب کا فیل کتاب ہو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو ٹلنے والا نہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی بات ہے جو ہو کر رہنے والی ہے ان دو آیتوں کا انتخاب آج کے خطبے کے لیے میں نے لیے کیا ہے آپ سب میری سے سمجھ کہ جاپان جو اس دنیا کا ایک ترقی یافتہ ملک ہے دنیا کا ایک متمدن ملک ہے اور اس کی ترقی حیرت انگیز ہے اور اس کی زندگی کے مختلف مجالات میں اس کا آگے بڑھنا جو ہے حیرت انگیز تھا لیکن سبحان اللہ پچھلے ایک ہفتے سے یہ ملک جس تباہی سے دو چارے ہم اہم بخوبی واقف ہیں بے وقت تین تین آفتوں کی زد میں گرفتار ہے ادھر سے پانی کی پانی کی آفت زلزلوں کی آفت اور پھر آنس کی آفت ایسی مچ رہی ہے کہ کہنے کو تو انسانی تباہی کی تعداد بتائی جا رہی ہے لیکن جیسے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ انسانی جانوں کا نقصان جس قدر ہوا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے بستیوں کے نقشے بدل چکے ہیں اور یہ متمدین ملک یہ متمدین ملک دنیا کا مالدار ملک ترقی یافتہ اپنے اپنے ہے, ہے. اس اس پریشان ہے اور ان دیسی آفتوں کا دنیا کے دوسرے ممالک میں آنے کے اندیشے بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ہمیں اس حادثے کو کس نظر سے دیکھنا اس حادثے کو ہمیں کس نظر سے دیکھنا ہے بھائیوں یاد رکھنا قرآن مزید نے ہمارے آگے کو سور رکھا ہے یہ نظام کائنات کائنات کا نظام زمین آسمان ستارے سیارے خشکی اور سمندر یہ ساری کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت و فرما برداری کی بنیاد پر قائم کیا توحید کی بنیاد پر قائم کیا جہاں اللہ تبار کو تالا کی توحید ہوگی جہاں اللہ توار کو تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہوگی کائنات ایک مستحکم اور مربوط نظام کے تحت چلتی رہے گی جہاں اللہ تلوار کو تالا کی خدا نہ کیا جائے جہاں نافرمانیہ ہو معافیتیں ہوں خواہشات کی پوجا ہو انسان نفس پرستی ہوا پرستی میں مبتلا ہو تو ان سے یہ کائنات کے یہ کائنات نظام درام برہم ہو جاتا ہے چنا جی اللہ کی نبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا لا سکو مست لا تقو حتى لا يقال في تک اللہ اللہ کہاں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جبکہ روئے زمین پر ایک موحد بھی موجود ہو جب تک اللہ کو یاد کرنے والا اللہ کو پکارنے والا اللہ کی توحید کو ماننے والا اللہ کی عبادت کرنے والا ایک بندہ مومن بھی جو زمین پر موجود ہے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے توحید اور اپنی و فرما برداری کی بنیاد پر قائم کیا ہے اس اور جب اس, اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا شرک ہوگا خواہشات کی پوجا ہوگی کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اسی لیے جب مشرقی نے مکان یہ کہا مشرقی نے مکان یہ کہا اتنا اللہ نے اولاد بنا لی پر اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں اور یہودیوں نے یہ کہا کہ ادیر عزیر, عزیر علیہ السلام نوز نوز اللہ, اللہ کے بیٹے ہیں اور کرسچنوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن اللہ عیسا علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں ان تینوں کاموں کے ان دعووں پر رد کرتے ہوئے سورہ مریم میں قرآن کہتا ہے وقول الطبر رحمان الطبرحمان والے کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی رحمان کی اولاد ہے لخت جی تم سی لپت تم سے اندازہ انسانوں تم نے بڑا بڑی گنونی بات کہی چکا دو سنا واتین شک کو تمہاری اس بات کی وجہ سے تمہارے اس دعوے کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور تمہارے اس دعوے کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے وہ تقرر الجوال و حد میں نظام کائنات میں ایک اس تبدیلی آسمان کیوں پھٹ پڑے گا اس لیے کہ ان اندا الرحمانی والدہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا زمین کیوں شک ہو جائے گی اس لیے کہ ان اندا الرحمانی والدہ انہوں نے اللہ کے لیے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا اور بہت ریزا ریزا کیوں ہو جائیں گے اس لیے کہ ان اندا الرحمانی والدہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا قرآن مجید کی دوسری آیتیں بھی پڑھتے جائیے قرآن نے جہاں جہاں نظام کائنات میں تبدیلی کی بات کہی ہے نظام کائنات میں فساد کی بات ذکر کی ہے وہاں انسانوں کے گناہ اور معافیتوں کو سر بتاتا ہے سہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد رفساد و, والبحر. الفساد و والبحر. اید الناس لی کہ خشکی اور تریم فساد ظاہر ہو گیا سمندر میں اور انسانی آبادیوں میں بگاڑ ہی بگاڑ ظاہر ہو گیا کس بنا بما بنا کسب الناس لوگوں کے گناہوں کے سبب لوگوں کے کرتوت کے سبب لوگوں کے امال کے سبق لوزی قوم باب اللہ عامل ہو اور اللہ تعالی یہ یہ یہ, بسا, یہ, یہ بگاڑ کا نظام کائنات میں کیوں آتا ہے تاکہ اللہ تعالی انسانوں کو ان کی بعض گناہوں کا مزہ چکھائے بعض گناہ ہوگا اگر اللہ اس دنیا میں انسانوں کے پورے گناوں کی سزا اگر انسانوں کو دے, دے ایک سیکنڈ کے لیے کائنات قائم نہیں رہے گی ساری گناہوں پر پوری طرح سے گرفت اگر دنیا میں کر لے تو زمین پر ایک شاندار بھی باقی نہیں رہے گا یہ اس کا کرم ہے انسانوں کی تمبی کے لیے وہ کبھی کبھی حادثات کی شکل میں انسانوں کے بعض گناہوں کی سزا ہو دیتا معلوم ہوا نظام کائنات میں تبدیلی انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آیا کرتی ہے سورہ بنی اسرائیل کی ایک اور آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں جب ہم کسی بستی کو آزاد دینا چاہتے ہیں جب ہم روئے زمین کے کسی ملا علاقے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں امر نام و وہاں کے خوشحال لوگوں کی میں اضافہ کر دیتے ہیں وہاں کے لوگوں میں مالداروں میں اضافہ کر دیتے ہیں انہیں خوب مال دیتے ہیں دولت دیتے ہیں اور جب انسان کے پاس مال آتا ہے جب انسان کے پاس دولت آتی ہے وہ اپنے مال کو خرچ کرنے کے راستے تلاش کرتا ہے جائز راستے ختم ہو جاتے ہیں ناجائز راستوں میں پیسہ خرچ کرتا ہے کرتا ہے عشی کرتا ہے اسراف اور خرچی کرتا ہے صفح جب ہم مالداروں کو زیادہ کر دیتے ہیں سرمایہ داروں کو زیادہ کر دیتے ہیں اور اس میں اس کو فضور کرنے لگتے ہیں تو ہمارا حکم آتا ہے پدم مرنا اور ہم اس بستی کو ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں آیو, ان جیسی بہت سی بہت سی آیتیں ہیں بطور نمونہ بطور مثال میں نے چند آئے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ بتانے کے لیے کہ قرآن نے جہاں بھی نظام کائنات میں تبدیلی کی بات کی ہے ضرور زمین میں کسی بھی حادثے کی بات کہی ہے وہاں قرآن مدید انسانوں کے گناہوں کو اس حادثے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور جب اللہ گرست کرنے پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آتا ہے تو وہ چیزیں وہ چیزیں جو انسان کے حق میں نعمت ہیں جو انسان کے حق میں رحمت ہے اللہ انہی چیزوں کو انسان کے حق میں زحمت بنا دیتا جو چیزیں انسان کی زندگی کا اصل سبب ہے اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو انسان کی ہلاکت کا سبب بنا دیتا ہوا ہوا انسانی زندگی کے لیے لازمی چیز ہے ہوا کے بغیر انسان تھوڑی دیر بھی جی نہیں سکتا انسانی زندگی کے لیے لازمی چیز ہوا ہے اسی لیے اللہ تعالی کو بتالانے ہوا کو اور ہوا کئی نایوں سے انسانوں کے حق میں نعمت ہے کئی نایوں سے انسانوں کے حق میں نعمت ہے انسانی زندگی کا انحصار ایسی ہوا پر ہے سلیمان علیہ السلام نے دعا کی رب بلی ملک اللہ حجم پرور دی گارا مجھے ایسی سلطنت اور ایسی نعمت ایسی دولت ادا فرما جو میرے پاس کسی کے قبضے میں کسی کے لئے لاکھ و زیبان نہ ہو اللہ تعالی نے انہیں اسی ہوا کی نعمت سے نوازا اسی ہوا کی نعمت سے نوازا ہوا انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اس ہوا کے ذریعے سے کائنات کی بہت ساری مخلوقات ساری مخلوقات زندہ لیکن جب اللہ گرف کرنے پر آئے یہی ہوا انسان کے عذاب بن جاتی ہے. چنانچہ کے اللہ تعالیٰ نے, فرمایا علیہ ایام ہم نے کچھ دنوں میں اس پر جو ہے آن ہی بھیجی آن ہی بھیجی آن ہی بھیجی اور اس کے کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ نے کے سلسلے میں ام سیما چیرتے میں کشتیاں جب اللہ انسانوں کی گرفت کرنا چاہتا ہے ایسی آندیاں آتی ہیں کہ وہ آندیاں کشتیاں کو سر لپیٹ کے رکھ دیتی ہیں اور الٹ کے رکھ دیتی ہیں اور کشتیاں سے سمندر میں برخاؤ ہو جاتی ہیں ڈوب جایا کرتی ہیں پانی پانی پر انسانی زندگی کا انحصار ہے دار و مدار ہے قرآن نے کہا وجہ اللہ من الماق الشین ہے پانی سے ہم نے ہر چیز پیدا کی دنیا کی ہر چیز کی تخلیق میں پانی کا عنصر ضرور شامل ہے اور انسانی زندگی کے بقار دوام کے لیے پانی آزاد ضروری ہے لیکن یہ چیز جس پر انسانی زندگی کے بقار دوام کا انحصار ہے اگر اللہ گرفت کرنے پر آئے اسی پانی سے انسان کو ہلاک کرے اسی پانی سے انسان کو غارت کرے پانی اگر ضرورت سے کم جائے فکر و فاقے کی وجہ سے انسانیت مرتی ہے پانی اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو سیلاب میں و کی طرح پہ کر انسانیت مرتی ہے اسی پانی کو اللہ تعالیٰ کا باعث بنا دیتا ہے سمندر. سمندر کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت کے طور پہ ذکر کیا اے انسانوں یہ اے سمندر تمہارے لیے بڑی نعمت ہے اس میں تم کشتیاں چلاتے ہو تجارت کرتے ہو ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جاتے ہو سمندر کی گہرائی سے موتی جواہر نکالتے ہو یہ سمندر تمہارے مچے لیکن اللہ اگر گرست سننے پر آئے تو یہی سمندر انسان کے لیے عذاب بن جائے اور سمندر کا پانی انسانی, انسانی آبادی میں گھس کر تباہی مچائے زمین زمین کی ہے انسان کے لیے بڑی نعمت ہے قرآن نے کتنے مقامات پہ کہا انسان انسانو شکر ادا کرو ہم نے زمین کو تمہارے لیے رہائش کے قابل بنایا زمین پر تم کس آسانی کے ساتھ رہتے ہو بستے ہو ہم نے اس زمین کو اس کے محور پر ثابت رکھنے کے لیے پہاڑوں کی شکل میں میخے لگا دی میسیں لگا دی ہے. تو ہم نے زمین کو جائے قرار بنایا قرآن اس کو ایک نعمت کے طور میں ذکر کرتا لیکن اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرے اللہ گرست کرنے پڑے یہی زمین انسان کی قبر بن جاتی ہے اور زمین شک ہوتی ہے پھٹتی ہے اور نافرمانوں کو اپنے اندر لے لیا کرتی ہے قرآن کہتا ہے کہ جب نافرمان قومیں ہلاک ہوتی ہیں نافرمان قومیں ہلاک ہوتی ہیں زمین آسمان کو ذرا برابر افسوس نہیں ہوتا زمین اور آسمان نافرمانوں پہ حاصل نہیں بہایا سے بلکہ نافرمانوں کی ہلاکت سے زمین اور آسمان کو خوشی ہوتی ہے یہ حادثات جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں اگر ہم ان حادثات کی خبریں سنیں ان حادثات کی خبریں پڑھیں ان حادثات کی خبریں دیکھیں اور یہ سمجھ کے گزر جائیں کہ جاپان تو ہم سے جو ہے ہزاروں میل دور ہے اور میڈیا ہمیں اطمینان دلائے کہ اس طرح کے حادثات کرو ہمارے ملک کی طرف نہیں ہوگا ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہمیں سکون سے رہنا چاہیے یہ, یہ سوچ کا پیرانا سوچ ہے یہ سوچ کا پورانہ سوچ ہے مومنانہ سوچ کیا ہے مومنانہ طرز فکر یہی یہ, یہ ہے اور مومنانہ سوچ یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی بوشے میں کوئی بھی حادثہ ہو مومن اپنی جگہ مومن کو لڑ جانا چاہیے کام جانا چاہیے ڈر جانا چاہیے بخاری مسلم کی روایت ہے نظام کائنات میں ہلکی سی تبدیلی اللہ کے نبی نے دیکھی نظام کائنات میں ہلکی سی تبدیلی اللہ کے نبی نے دیکھی کیا تبدیلی سورج کو گرہن لگ گیا سورج گرہن ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے انسانی تاریخ میں ہوتا آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا گرہن لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان ہوئے رابع عزیز کہتے ہیں صحبہ کہتے آپ اتنے پریشان ہوئے کہ گھر سے نکلے اپنی چادر گھسیتے ہوئے نکلے لوگوں نے اللہ نے عام کرایا اس پر جانا لوگوں جماعت کی نواز کے لیے مسجد میں جمع ہو جا لوگ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان ہو کر عبادت کی عبادت کی, عبادت کی، اتنا طویل قیام کیا اتنے طویل رکو کیے اتنے طویل سجدے کیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اور آپ کے پیچھے کڑے ہونے کی طاقت نہ رہی سورج گرہن سے پریشان ہو کر جو ہر وقت ہوتا ہے لمحے لمحے سے ہوتا رہتا ہے جس حادثے سے کوئی انسان مرا نہیں کرتا جس حادثے سے کوئی روئے زمین پر بدائی رہتی کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی اس حادثے سے اللہ کے نبی اس قدر پریشان کہ گھر سے آپ اپنی چادر گتیش سے ہوئے نکلے مائی عشت صدیقی کا رضی اللہ نہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آسمان میں بادل دیکھتے جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں بادل دیکھتے تو آپ کا رنگ بدل جاتا تو لو لو آپ کا چہرہ بدل جاتا ودخل داخلہ وخرت داخل ہوتے نکلتے وہ اخبار آواز پر آگے جاتے پیچھے آتے بہت پریشان ہو جاتے بے فیر ہو جاتے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ نہ کہتی ہے میں ایسی حالت آپ کی دیکھ کر پوچھتی اللہ کے نبی اس قدر بے شہری کیوں اس قدر استراب کیوں اللہ کے نبی فرماتے عائشہ میں بادلوں کو دیکھ رہا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ وہ بادل یہ بادل اس عذاب کے بادل نہ ہو جو جس جس طرح کا عذاب کے قوم آپ پر آیا تھا پلم نہ ر مستقبل آؤ دیا تین کرما ہو رو مستقبل جب قومی پر عزاب آیا تھا بادلوں کی شکل میں آیا تھا بادل جب آئے کے لوگ کہنے لگے سومیہات کہنے لگی ہاگا ہار ممفرولا یہ تو جو ہے بارش کے بادل ہیں ابھی یہ بادل خوب برسیں گے بارش ہوگی ہم سیرات کیے جائیں گے ہماری کھیتیاں لہلا اٹھیں گی سوم آگ نے جس بادل کو بارش کے بادل سمجھا اسی بادل سے ان پر جو ہے عذاب برسا دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئشہ میں بادل کو دیکھتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ اسی قسم کے بادل نہ ہو عمل ممین فرماتی ہے جب بادل آتے اور ان بادلوں سے بارش ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تب اطمینان ہوتا جب بارش ہو جاتی آپ کو تب اطمینان ہوتا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ رحمت کے بادل تھے رحمت کے نہیں عذاب کے نہیں ہوائیں چلتی ہوائیں چلتی غور کرو ہمارے نبی کا اسلوا نظام کائنات میں ہلکی سی تبدیلی پہ کتنے پہچان ہوتے تھے ہوائیں چلتی ذرا زور کی ہوائیں چلتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے بلکہ اپنی آزادی اور انکساری کے اظہار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے اور گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر آپ دعا کرتے اللہ ریہ سجا ولا ریحا اللہ جل والا تجا ولا ریحا پروڑ دگارا ان ہواؤں کو رحمت والی ہوائیں بنانا اے اللہ ان ہواؤں کو تباہ کرنے والی اور آزاد کی آندھی آنا بنانا اللہ معمولی ہوا چلنے بھی اس قدر سے چین ہو جائے کرتے کون ہاتھ کون ہے سمود کون لوٹ ان کو گز گزرے ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا ان کو گزرے ہوئے ہزار سال ہو گئے تھے سینکڑوں سال ہزاروں سال ہو چکے تھے لیکن قرآن مجید نے جا بجا قوم آنکھ کی بستیوں کو قوم سموت کی بستیوں کو قوم لوگ کی بستیوں کو جا بجا عبرت کی جا فرار دے کر دعوت دیتا ہے کل سی رو پندورو لوگوں زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کیسا کا نہ ان لوگوں کا انجام کیسا رہا جو ان سے پہلے گزر چکے جو متیں ہزاروں سال پہلے گزر چکی جو ہزارات ہزار سال پہلے آئے تھے ان کو بے قریب رت حاصل کرنے کی تعلیم قرآن دے رہا ہے اور آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے حادثات ہوتے رہ اور چین سے بیٹھے رہے وفرت کی انتہا ہو اسی حدیثوں میں آتا ہے حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ رضوات کو جاتے ہوئے ان مقامات سے گزرنا ہوتا تبوک کو جا رہے تھے آپ صلی اللہ دل میں آپ کا گزر جو ہے تبوک پر جاتے ہوئے مدعنے پر سے ہوا مدینے سے سروپ جاتے ہوئے قومی اور قومی کی بستیاں آتی ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قومی سمو کی بستیوں پر سے ہوا آج صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ, علیہ مجمعین سے فرمایا لا تم بیا الا ان سکون ہو باقی لا تمبیا الا ان سکون ہو باقی لوگو یہاں سے نہ گزرا کرو اگر یہاں سے گزرنا ہی ہو تو روٹی گزرا کرو جو ہزار ہزار ہزار آٹھ سال پہلے آیا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس آزاد کے نشانات کو دیکھ کر گزرنا ہو حضرات رضوان اللہ یعنی نے وہاں کا پانی لے کر گوند لیا تھا وہاں کا پانی لے کر آٹا گوند لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آٹا یہ آٹا مت استعمال کرو یہ آٹا مت کھاؤ اس لیے کہ وہاں اس علاقے کے پانی سے گوندا گیا ہے جہاں کہ اللہ تعالی کا عذاب آیا تھا لہذا اس آٹے کو اپنی عورتوں کو کھلا دیا غور دینے کی بات ہے سفر میں تھے صحابہ قید سالی کا زمانہ سفر میں قلت بھی ہوتی ہے اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے معذر اقوام کے علاقے کے پانی سے گونجا ہوا آتا یہ تمہیں کھانا نہیں چاہیے عذاب اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس آٹے کو کھایا نہ جائے اپنے جانوروں کو کھلا دیا جائے بھائیوں حالات کا تقاضا کیا ہے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ انسان توبہ کرے انسان اپنے امال کا جائزہ لے انسان اپنے گناہوں پہ روئے انسان اپنے معافیتوں پہ نادم ہو یہ سب سے پہلا تقاضہ ہے حالات کا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علی کے زمانے میں زلزلہ آیا عمر بن عبد اللہ عزیز اللہ علی کے زمانے میں زلزلہ آیا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علی نے اپنے علاقے کے سارے گورنروں کو خط لکھا اپنے اپنی مملکت کے سارے گورنروں کو خط لکھا کہ لوگوں اپنے گناہوں پہ رویا اپنے گناہوں پر رویا کرو اللہ کے حضور توبہ و, و استفار کیا کرو نمازوں کی پابندی کیا کرو بھائی اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اشارے ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی علاقے کو عذاب کی گرفت میں لیتا ہے یہ دوسرے سارے انسانوں کے لیے تمبھی ہوتی ہے انسانوں کو سمجھ جانا چاہیے سدھر جانا چاہیے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوب رونا چاہیے صورت الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا راؤ <عُود> اے پیغمبر راہول <عُود> ہم نے آپ سے پہلے بہت ساری امتوں کے پاس پیغمبر بھیجے بہت ساری امتوں کے پاس رسول بھیجے کا خزنہ ہم اور امتوں کو ہم آخری اور فائنل اگزام دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات میں ہم نے انہیں مبتلا کیا یعنی یا بیماریوں میں مبتلا کیا آفتوں میں مبتلا کیا ٹینشنوں میں مبتلا کیا لوگ انہیں تمبی کرنے کے لیے انہیں تمبی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میں لایا تھی اللہ تخویف ہم انسانوں کو ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے رہیں گے تقوی کا ہم انسانوں کو ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے رہیں گے اور کبھی شمال میں تو کبھی جنوب میں کبھی مشرق میں تو کبھی مغرب میں نشانیاں وسطن تو وسطن آتی رہے گی قرآن نے کہا اولا یارو نانا ہم یوگت نو عام کلیہ امر رتن اولا یارو نانا ہم یوگتنو نفی عام امر رتن ثم رچائ سن ملا یا سو کہ انسان غور و فکر میں ہی کرتے کہ ہر سال سال میں ایک دو مصیبتیں تو ان پر آیا ہی کرتی ہیں ہر سال سال میں ایک دو آفتیں تو ان پر آیا ہی کرتی ہیں سال سال میں ایک دو بڑے تو ہوا ہی کرتے ہیں پھر بھی افسوس ہے تم ملا ولا اس کے باوجود حادثات کو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود حادثات کی خبریں اپنے کانوں سے سننے کے باوجود انسان توبہ بھی نہیں کرتے اور نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے ان عذابات سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے انسان قوموں کرے اللہ کی طرف رجوع کرے اپنے گناہوں پر روئے جیسا کہ میں نے کہا قرآن کہتا ہے وہ آپ من من سے پہلی امتوں کے پاس ہم نے رسول بھیجے ہم, ہم نے انہیں بڑی آفتوں مصیبتوں بیماریوں اور ہم نے انہیں گرفتار کیا کیوں کرا تاکہ وہ اللہ کے حضور گر گرائے اللہ کے حضور توبہ کریں اور پھر قرآن باندھتے ہوئے پوچھتا جب ہمارا عذاب آتا ہے ہمارے عذاب کی تمید آتی ہے یہ انسان روتے کیوں نہیں یہ انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے کیوں نہیں یہ انسان اللہ کے حضور گڑ گڑاتے کیوں نہیں بات دراصل یہ ہے وہ لیکن فسٹ تو لوگوں بات دراصل یہ ہے ان کا اصل مرض یہ ہے ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے دل غاسم ہے نتیجے میں حادثات زمانہ کا پڑ کا پڑھ سے بڑا کوڑا بھی انہیں بیدار نہیں کرتا ہے بھائیو سب سے پہلی چیز ہر انسان اپنی جگہ اپنی معاشیت اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرے اور یہ سر اور تجربہ کی حد تک ہونا چاہیے دعاوں میں اللہ تعالیٰ سے انابت، تک اور دوسری چیز عذاب سے بچنے، عذاب سے محفوظ رہنے کا دوسرا ذریعہ سرحو میں قرآن یہ بتاتا ہے وہ میں کانا روبو کا اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو اس وقت خراب نہیں کرتا کسی بھی علاقے کو کسی بھی بستی کو اللہ تعالی اس وقت خلاق نہیں کرتا اس بستی کو اللہ عذاب نہیں دیتا اس بستی پہ اللہ کی گرفت نہیں آیا کرتی جہاں کے لوگوں میں اصلاح کرنے کا اور دعوت و تبلیغ کا جذبہ باقی رہتا وہاں معاشرے میں منقرات پھیلے ہوئے ہو معاشرے میں ناپامالیاں پھیلی ہوئی ہو اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہو عبادتوں سے بیزارگی ہو معاملات کا بگاڑ ہو اخلاق کا فساد ہو بے حیائی ہو بدکاری ہو اور ایسی جگہ اس بے حیائی بدکاری اور بگاڑ کے ساتھ ساتھ اس معاشرے میں ڈراس اور مبلغین بھی موجود ہوں جو صبح و شام وہاں اس معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں جو معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمرا پر اور انل منکر کے سلسلے میں سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں جس بستی میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں مسلمین موجود ہوں دراعت اور مبلدین موجود ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہم اس بستی کو الاگ نہیں کریں ہاں معاشرے میں برے لوگ ہیں بڑوں کے ساتھ نیک لوگ بھی ہیں مگر نیک لوگ بس اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں معاشرے کی سدھار کی انہیں کوئی فکر نہیں خود تو سود خوری سے بچے ہوئے ہیں اور سود کھانے والوں کو روکنے کی فکر نہیں خود تو بدخلاطی سے بچے ہوئے ہیں اور بدخلاطی میں مبتلا لوگوں کو بدخلاطی سے بچانے کی فکر نہیں خود تو موقع ہیں اور جو لوگ شرک اور قبر میں مبتلا ہیں انہیں توحید ہی کا درس دینے کی فکر نہیں اگر ایسا ہو اور ایسی صورت میں عذاب آئے تو یہ سالحین بھی عذاب کی گرفت میں آئے رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ سوئے ہوئے سے ایک سرے اچانک جاگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خواب دیکھا خوف دے کر جاگیا اور کر جا فرمایا وہی لل اور کہ ایک بہت بڑی سباہی اربوں سے بہت قریب آ چکے ہیں ایک بہت بڑی سباہی اربوں سے بہت قریب آ چکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے حلقہ بنا کے کہا کہ آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف پڑ گیا ہے اتنا سراغ پڑ گیا ہے اس وقت رضی اللہ آپ سے پوچھا رسول اللہ کے اللہ اللہ نبی ہمارے درمیان نیک لوگوں کے رہتے پہ بھی عذاب آئے گا کیا نیک لوگوں کے صالحین کے رہتے پہ بھی ہم کیے جائیں گے کیا آپ نے فرمایا کا تو الفاظ آپ نے کہا کہ زینب جب معاشرے میں برائی بڑھ جاتی ہے معاشرے میں برائی کا غلمہ ہو جاتا ہے اور صالحین دب جاتے ہیں تو ایسے اس موقع پر عذاب آئے گا اور اس عذاب کی گرفت میں صالحین بھی آئیں گی عذاب الہی سے عذاب الہی کی گرفت سے بچنے کے لیے امر دل ماروں کا نہیں انل مل کرتا ہے احتمام ازد ضروری ہے ازد ضروری اور یاد رکھنا قرآن مجید ایمان کی صفت بتاتا ہے علیہ ایمان کی صفت بتاتا ہے کافر ہوتے ہیں وہ جو کہ پوری طرح سے فلاح امن مکر اللہ اللہ, اللہ, القوم اللہ کی تدبیر کے اللہ کی تدبیر سے اللہ کے عذاب سے بے خوف رہنے والے تو وہ لوگ ہیں جو خسارے میں گھاٹے میں اور آل ایمان علی ایمان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ لذینشن و لذینا بھی رب مشتف قون ایمان وہ ہے کہ جن کی ایک لازمی صفت یہ ہوتی ہے کہ ہر آن اور ہر لمحہ وہ عذاب الہی سے ڈرتے رہتے ہیں صبح و شام ان کے دلوں میں عزاب الہی کا کھٹکا لگا رہتا ہے والذین لدین اومن آزاب اور بھی مشکول انزاب اور اب بھی اور معمول اس لیے کہ ان کے رق کا عزاب کبھی بھی آپ اور کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے تو اعظم اور بھائیوں ان جیسے حادثات کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں حادثات کتنی تیز رفتاری سے ہوئے جا رہے ہیں اور دنیا کے ہر ملک میں ہو رہے ہیں کبھی امریکہ کی خبر آتی ہے وہاں کی خبر کہیں یوروپ کی دنیا کی کی خبریں آتی ہیں کہیں آتشاں پہاڑوں کے ٹوٹنے کی خبریں آتی ہیں اور کبھی ہمارے ملک میں کبھی پڑوسی ممالک میں پچھلے کے اندر حادثات جس رفتار کے ساتھ ہوئے جا رہے ہیں اس کا جائزہ لے لو اور موموانوں کو سیرت نادثات کا مطالعہ کرو معلوم ہوگا کہ انسانیت اور یہ دنیا بڑی تیزی سے فنا اور زبان کے سمت رہا دوا ہے ایسے میں اس کو بچانے اپنے و اپنے گھر بار اور انسانیت کو بچانے کی فکر کرے اور فکر کرنے کا تقاضہ یہ ہے ہم خود نیک بنے اور اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے تو اس کے پیغام اتباع سنت کا پیغام اخلاق کی تعلیم معاملات کی تعلیم حسن حسن حسن معاملہ کی تعلیم ان تمام چیزوں کو معاشرے میں عام کرنا چاہیے یہی چیز ہے جو ہمیں گرفت سے بچا سکتی ہے رب حادثات سے رب العالمین ہم سب کو کرنے کی توحفی سدا فرمائے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر چھوٹی بڑی آفت سے رب العالمین اور آپ کو محفوظ فرمائے يا بما فيه من الآيات الذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملكم بر و رحيم رب الحليم